نو سلام کم آئے بنے नलह नला नला हनतो नला तंगत कोन नारम कलवा नागसलाहा इनन अशकनवे طَوَّانِيَ وَحْدَهُ وَإِلَيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ تُجْزَى إِنَّمَا قَوْلُهُ رَبِّهِنَا عَالِمٌ وَلَسَوْفَ يُرْضَى سَنُقَوِّلُ لِلَّذِينَ نَعْمَلُونَ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَهُ پرانے حکیم کی ایک شکایت ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس میں بہت نصیحت ہے اور ہر وقت بندے کو کسی نہ کسی چیز سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہی رہنا چاہیے ارد ماحول میں بندے کے لیے بہت سی نصیحت کی چیزیں ہیں ضروری نہیں کہ کوئی کتاب ہی پڑھیں گے تو نصیحت حاصل ہوگی ارد گرد کے واقعات سے بھی نصیحت حاصل کرتے رہنا چاہیے مثلاً کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ سوچیں کہ میری بھی باری آ رہی ہے کہ میری بھی باری آ رہی ہے بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں ہی سمجھنا چاہیے ہر روز نیا دن مل رہا ہے نئی رات مل رہی ہے ہر دن کو نیا دن سمجھنا چاہیے ہر رات کو نئی رات یعنی ہر دن کو آخری دن سمجھنا چاہیے ہر رات کو آخری رات سمجھنی چاہیے تو اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر کچھ آخرت کی تیاری ہوگی اگر بغیر سوچے سمجھے زندگی گزاریں گے تو پھر تیاری نہیں ہوگی کسی بھی امتحان کی تیاری کے لیے مشورہ کرنا پڑتا ہے سوچنا سمجھنا پڑتا ہے تیاری کرنی ہے تو آخرت کا اتنا بڑا امتحان ہے اس کے لیے بھی سوچنا سمجھنا چاہیے تیاری کرنی چاہیے اس لیے آخرت کا ذکر جگہ جگہ ہے قرآن بھرا پڑا آخرت کے ذکر آخرت کا ذکر کبھی یہ منزلیں آ رہی ہیں ہر بندے کے سامنے کبھی موت کی شکل میں آخرت کا ذکر ہے یہ پہلی منزل ہے آخرت کی موت موت کے بعد اس کے اوپر اگلی دنیا کے نقشے کھل جاتے ہیں موت ہے پھر اس کی قبر ہے دوسری منزل موت کے وقت کیا بنے گا موت کیسی آئے گی موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا موت کے وقت دنیا سے جانے کو دل چاہتا ہے <تصفح> کیونکہ آخری وقت بڑی کھینچاتانی ہوتی ہے بندہ مرنا نہیں چاہتا ہے فرشتہ موت کا تو اس کو لے کے جاتا ہے اور جو پہلے ہی مرنے کے لیے تیار ہو تو اس کو کوئی موت کے آنے میں تکلیف ہوگی وہ پہلے ہی تیار ہے اس لیے پہلی منزل کہ تھی تیار... کے لیے تیاری خوب ہو کے جی یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب یا اللہ مجھے شہید شہادت نصیب روا موت تو آنی ہے لیکن مجھے شہادت کی موت نصیب رو تاکہ پہلی منزل آسان ہو جائے <coughs> پھر دوسری منزل قبر ہے وہ بڑی مشکل منزل ہے واشد کا گھر ہے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے تنہائی کا گھر ہے اندھیرے کا گھر ہے قبر میں بجلی پانی گیس کچھ بھی نہیں ہوتا تو دوسری منزل کی تیاری سوچے کہ کیا بنے گا وہاں میرا میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے دوسری منزل پھر تیسری منزل ہے قیامت قیامت آئے گی وہ سور پھونکا جائے گا فیضا نفس فی سور سور پھونکا جائے گا تحس نہحس ہو جائے گی ہر چیز تباہی مچ جائے گی لا سے موب عمر قیاما ولا ولاق سم بے نفس بن نفس اللہ ذلزلہ وَأَخْرَجَتِ اللَّهُ وَقَالَ <مَعَلَهَا> اس کو کیا زمین کو یوم دن تو حد دسو بے اخبار ہاں یوم دن تو حد دسو اخبار بے ان کا رب نے اشارہ کر دیا کہ اب بتاؤ کیا ہے تیرے اندر قیامت دوسری منزل ہے قیامت کا بہت زیادہ تذکر ہے قرآن میں کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے فیضا فیضا جا تو مت الکو بڑا جب بڑی ہنگامہ ہوگا واقعہ ہوگا پھر ساری کائنات ختم ہو جائے گی فرشتے ہر چیز ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پوچھے گا لوم آج کس کی بادشاہی کوئی ہوگا تو بولے گا خود ہی ارشاد فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق الواحد اسے ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد کہار ہے زبردست کہ سال کوئی کتنے کہہ رہے مختلف روایات اور مختلف باتیں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر دوبارہ اللہ حکم دیں گے سور پھونکا جائے گا تو کیا منگین اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسے انسان کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جائیں گے ایسے کیا دوبارہ پیدا ہو جائیں گے یہ پہلی قیامت تھی یہ دوسری قیامت آ گئی دوبارہ پیدا ہو پھر اکبر الف خمسین کہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اللہ اکبر کبھی پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سو سال دو سال نہیں پچاس ہزار ایک ہزار دو ہزار تین ہزار دس بیس تیس چالیس پچاس ہزار سال اگر پچاس ہزار سال آپ کو کھڑا رکھا جائے تو پھر آپ تو دس پچاس دن نہیں کھڑے ہو سکتے پچاس ہزار سال سورت <تصفح> خمسین الفسانہ پچاس ہزار سال اللہ سورہ مزمل میں کیا فرما وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا بچوں کو بوڑھا کر دے مضمن میں فرمایا بچوں کو بوڑھا کر دے اللہ یعنی بچے ہوں گے اس دن کی طوالت تو لمبائی یا اس کی خوف اور دہشت سے بوڑھے ہو جائیں گے مان تو کہہ حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا اللہ کے سامنے پیش ہوں گے باری باری لائن میں لگے ہوئے ہوں فوج گرو در گرو فوج در فوج آئیں گی ایک فوج آ رہی ہے فلاں امت آ رہی ہے فلاں امت آ رہی ہے فلاں امت آ رہی, ہے. امت آ رہی ہے. فوجوں کی فوجیں آئیں گی بلکہ یا پھر بلکہ فوجوں کی فوجیں جہنم میں ڈالی جائیں گی فوج میں کتنے بندے ہوتے ایک برگیڑ میں دس ہزار آدمی ہوتے ہیں. یہ چھوٹی فوج اللہ کب فوجوں کی فوجیں امتحان ہوں گے یہ جانوی اللہ کے سامنے پیش ہونا آسان کام ہے چیف جسٹس کے سامنے جج کے سامنے پیش ہونے سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے پولیس کے تھانے دار کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگتا ہے اللہ تو سب سے زبردست اس دن بعض لوگوں کے لیے اللہ جلال میں ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر جلال ہوم نخت مالا تو مکان بند کر دیں گے ہاتھوں باتیں کریں گے ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں اللہ اکبر اللہ پھر حکم ہوگا پڑھ اپنا نام مال کرا کتاب اکفا میں نفس کریو پڑھ اپنا مال تو اپنا آج محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے کر اپنا محاسبہ تو جو جو یہاں محاسبہ کر لے گا اس کو وہاں محاسبہ نہیں کرنا پڑے گا یہاں محاسبہ کر کے توبہ معافی مانگ لی تو بس کام ختم اب وہاں محاسبہ کرنا پڑے گا تو وہاں تو محاسبہ کرنے پہ سزا ملے گی وہاں توبہ معافی تو نہیں ہوگی وہ تو وقت گزر گیا توبہ معافی کا توبہ معافی تو ادھر ہی لکھ دی جاتی ہے نا کہ اس کو معاف کر لیا اس کو جہنمیا یہ جنتی ہے جہنم یا جنتی ہے مرنے کے ساتھ ہی ختم محاسبہ تو یہاں کرنا ہے نا وہاں محاسبہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس دن کی معافی مانگنے سے تو کسی کو معافی نہیں ملے گی معافی مانگنے کا تو اب وقت ہے کہ سوری کر لیں معافی مانگنے محاسبہ کر لیں پھر اگر جہنم کا آڈر ہو گیا منو کے شاہ حدیث میں ہے جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا وہ پکڑا گیا وہ نہیں بچ سکتا کئیوں کا آسان حساب کتاب ہوگا پوچھا وہ کیا جی اس کو پوچھیں گے جی میرا نام چند ختم اور جن کو نو کے شاہ تفتیش شروع ہو گئی پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو ختم پھر کہاں جواب دے سکے گا کوئی پھر آگے حکم ہوگا فرشتوں کو پکڑ لو اس کو ثم ثم لا <سلام> اللہ عظمت والے کوئی نہیں ہوتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے عظیم ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. بس پھر جو پٹائی شروع ہوگی اس کی کل سرات سے گزرے گا نیچے جہنم ہوگا آنکڑے ہوں گے ایسے جہنم کے آنکڑے وہ اس کو پکڑ کے نیچے کھینچ لیں جہنم یو رفل مجرم ابھی سیما ہوں یو خاضو بن نواسی والدام مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے پیشانی کے بالوں پاؤں سے پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دیں جہنم میں گرم پانی یو تو بئی نہ بینا حضرت لاہوری نے اس کے ترجمہ فرمایا کہ وہ جہنمی گرم پانی میں تڑپتے پھریں گے ایسے چکر لگاتے گرم پانی میں جیسے مرغی تڑ تڑکتی ہے نا یہ طوفو نہ بین بین حمیم آن کب آل ربی کما تو قزبان جلنے میں ڈال لیں گے پھر گرم پانی پھر آگ کا عذاب عذاب علیم دردناک عذاب عذاب بہت بڑا عذاب کبھی پڑھ کے تو دیکھے قرآن اللہ پھر کچھ لوگ انسرات سے پار ہو جائیں گے اپنے رب کے فضل و کرم سے مہربانی سے وہ جنت میں مزے کریں گے جنت میں ان کو دعوتیں کھلائی جائیں گی سلام ال سلام العلی کم بے ماں صبر تم تمہارے اوپر سلامتی ہو فرشتوں کے سلام آئیں گے نبیوں کے سلام آئیں گے پھر اللہ کا سلام آئے گا سلام ان قولم من رب الرحیم رب الرحیم کی طرف سے سلام آئے گا تو بھئی ان منزلوں سے میں سے گزرنا ہے کبھی سوچا کریں آنکھیں منگ کر کے کون <تصفح> سی وادی میں ہے کون <تصفح> سی منزل میں ہے عشق بلا کا قافلہ سخت جان ہم کون سی منزل میں رہ پھر رہے ہیں؟ تو ہر دن کو اپنا آخری دن ہر رات کو آخری رات سمجھیں اگر مل گیا اگلا دن تو سبحان اللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک دن اور مل گیا اگر نہیں تو بس خطرہ اب خبریں آ رہی ہیں فلاں فوت ہو گیا فلاں فوت ہو گیا فلاں فوت ہو گیا فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا اب حج پہ لوگ گئے وہاں بہت سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا مجموعہ ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ غفلت ہوتی طول عمل سے لمبی لمبی امیدیں ہم سوچتے ہی. یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ, یہ لمبی لمبی امیدیں پھر بندے کا بیڑا غرق کر رکھا ہے, یہ کروں وہ کرو, فلاں کرو, لینے والے آ جاتے ہیں. تو سہولت میں وہی رہتا ہے جو ہر روز تیاری کر لیتے ہیں وہ ایسے ہی گزارے گا نا جیسے آخری دن ہوتے آج میری آخری رات ہے ہمارے ایک دوست سے یہاں اس نے یہ ہماری کتاب چھ چھپوائے تھے چھوٹے چھوٹے ابھی بھی अभी ان کے چھپوائے ہوئے کتاب تھے یہ تاثیر قرآن وہ کتاب کا ٹائٹل انہوں نے بنا کے چھپوایا تھا وہ اس قربانی کو نہیں اس سے پچھلی قربانی کی عید کو فوت ہو دن کو عید کے وقت فوت ہو گی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں اسی طرح ہم لوگ چلے جائیں ہم تو شکر کرتے ہیں کہ ہم چلے پچاس تو آدھی صدی تو گزار لی اکاون سال میری عمر ہونے والی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس <تصفيق> دل دھڑک رہے بس دھڑک دھڑکتا دھڑک دھڑک بند ہو جاتا ہے کوئی بہانا بن جاتا ہے سانس بند ہو جاتا ہے ختم <coughs> اس لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے کہ میرے سامنے بڑی مشکل منزلیں آ رہی ہیں جب تک بندہ یہ نہیں سوچتا نا کہ میرے سامنے مشکل منزلیں آ رہی ہیں اس وقت تک اس کی تیاری نہیں ہوتی اگر اس کو پتا نا کہ مشکل مشکل سوال آنے میرے پیپر میں تو پھر وہ تیاری کرتا وہ کبھی سوچے ہی نہ کہ میں پیپر میں کیا آنا ہے کیا ہونا بس ہو یار کھاتا پیتا رہے سویا رہے من مرضی کرتا رہے تو اس کی کیا تیاری ہوگی تو اصل بھائی تیاری کے لیے آئے یار کوئی کوئی بندہ تیاری کر رہا ہے ورنہ ہم لوگ تیاری تو نہیں کر رہے نماز جی نماز پڑھ لی بھائی نماز تو ایک فرض ہے ادا کر رہے ہیں ایک ہی کام کیا نا دن رات میں نماز ہی پڑھی ہے نا اور کیا تین چار گھنٹے مراقبہ کیا کیا کوئی دو چار گھنٹے دعوت کی کیا دروشی پڑھا استفار کیا تہجت پڑھی عوابین پڑھی اشراق پڑھی کوئی کسی کو دین کی دعوت دی کوئی ذکر کوئی فکر کوئی مراقبہ کوئی لکھنا لکھانا کچھ کچھ بھی نہیں؟ پھر کیا تیاری کی خالی نماز پڑھنے سے تیاری آ جائے گی وہ ایک فرض ادا کر رہے ہیں وہ ہماری نمازیں بھی آپ کو پتا ہے وسوسوں والی نمازیں حضوری والی نمازیں تو ہے ہی نہیں مجھے تو خطرہ ہے اس نماز پہ بھی شاید پٹائی نہ ہو جائے فویل الزین سلات بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ بربادی ہے بے نمازیوں کے لیے بے کے لیے بربادی نہیں کہا کیونکہ بے نمازیوں کے لیے تو بربادی ہے ہی ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بے نمازیوں کے لیے تو بربادی ہے بے یہاں بھی بے سکون ہوگا آگے بھی بے سکون ہوگا اس کی بے سکونی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اس کا جہنم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے بعض لوگ اس دنیا میں ان کا جہنم شروع ہو جاتا ہے بےسکونیا جہنم ہے نا یہ بیسکونی اتنی بےسکونی ہے کہ خود کشی کر لیتے تو یہ موقع ہے بندے کو کہ تو استفار کرے دوشی پڑھے کوئی کتاب پڑھ لے علیحدہ بیٹھ کے تیاری کرے لیکن آج کل ایسا ہے کوئی دکانوں میں بیٹھا ہے کوئی خواہ مخواہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ادھر جا رہا ہے وقت مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے موبائل پہ فون سننے کا سننے تو پڑتے ہی کوئی اچھی آخرت کی قبر کی کوئی توبہ تعب ہو جا تو اچھا لگتا ہے ورنہ فضول کوئی بات کرے مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا ہم تو موت کی تیاری میں ہیں کیا پتہ کب پتا ساجد نے دسویں کلاس میں یا دسویں میں موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا خواجہ اسلام صاحب کی کتاب پڑھی اس نے مجھے بہت فائدہ دیا بس اس کے بعد سے مجھے پھر موت یاد رہتی تھی بلکہ اس کتاب کے پڑھنے سے یہ دل دماغ میں بیٹھ گیا کہ اگر ابھی موت آ جائے تو کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا حشر میں کیا بنے گا اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں تو میرے دل میں بس یہ گھومتا رہتا تھا کبھی زیادہ کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کم تو بھائی یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئیں ہم تو تیاری کے موڈ میں نہیں مجھے تو حیرانی طلبا اور علما پہ ہوتی کہ جو قرآن حدیث پڑھ کے بھی تیاری نہیں کرتے بس بیچ میں مرور ہو جاتا ہے ایک دفعہ عبور بھی نہیں ہوتا اور رسوخ بھی نہیں ہوتا مختصر مرور ہونا اور چیز ہے عبور ہونا اور چیز ہے اور رسوخ ہونا اور چیز ہے مرور ہو گیا کہ جی وفاقی صنعت بلی مرور ہے یہ جب آپ پڑھائیں گے کتابیں اور خود بھی روئیں گے دوسروں کو بھی رولائیں گے یہ عبور ہے اور جب آپ کی مجلس میں لوگ رونے لگ جائیں اور ان کے اوپر ایسی زبردست اثر پڑے یہ آپ کے اوپر ابھی رسوخ ہو رہا ہے تو ہم تو مرور کر کے پھر رہے ہیں بس گزرے ہیں کتابوں میں سے وہ بور تو نہیں ہے اور رسوخ والا تو کوئی کوئی علاقوں میں ایک اور فکر بھی نہیں دیکھو عوام یاد رکھیں جب کبھی کوئی قوم مرتی ہے نا زوال پذیر ہوتی ہے تو پہلے علماء کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے علماء ہیں انجن کی طرح انجن خراب ہو جائے تو فرسٹ کلاس کے ڈبے بھی کھڑے ہو جائیں تو علماء انجن ہے امیر لوگ فرسٹ کلاس کے ڈبے ہیں درمیانے درجے کے لوگ سیکنڈ کلاس کے ڈبے ہیں عوام تھرڈ کلاس ہیں تھرڈ کلاس کے ڈبے ہیں. اب انجن کھڑا ہو جائے تو فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس چل سکتی ہے انجن جو کھڑا ہے اصل انجن کھڑے ہیں کھڑے ہو گئے انجن یہ بہترین مثال ہے اس دور میں کہ جن علماء نے قبر آخرت کی بات ایمان یقین کی بات قبر آخرت کی یاد لوگوں کو دلانی تھی وہ سیاست میں گم ہو گئے دن رات وہ سیاست کی باتیں جی یہ وہ فلاں بس تارے توڑ توڑ کے لا رہے آج جی میں سالے میں پڑھ رہا تھی فلاں جمیت علم اسلام کے فلاں لیڈر جو ایکسیڈنٹ حادثے میں فوت ہو گئے میں نے کہا یہ بےچارے کیا کر رہے ہوں گے اور موت آ اب الیکشن کسی نے لڑنا الیکشن کسی نے جیتنا اس کو تو حساب دینا پڑے گا نا بھائی تمہیں قرآن کا علم دیا تو نے حدیث کی کیا خدمت کی یا تو سیاست پڑھتا نا تو پھر سیاست کرتا یہ تیرا کام ہی نہیں ہے اور آج کل کی سیاست کے ذریعے نہ اسلام آئے گا نہ آیا ہے ساٹھ سال ہو گئے سب سے زیادہ یہ پچھلے وقت میں ان کو ووٹیں ملی ہیں علماء کو ساٹھ علماء اسمبلی میں آئے کبھی اتنے علماء اسمبلی میں نہیں آئے کیا ہو گیا یعنی سب سے بدترین اسمبلی یہی تھی جس میں علماء بیٹھے تھے کہ اس اسمبلی میں زنا کا بل پاس ہوا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکے یعنی جتنی اسمبلیاں ہماری گزری ہیں اس میں بدترین کسی اسمبلی میں زنا کا بل پاس نہیں ہوا اس اسمبلی میں زنا کا بل پاس ہوا اور اس میں علماء اتنی تعداد میں, تھے. آپ کے خیال میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم استعفی آئے گناہ کا بل پاس ہو رہے اور تم سوئے حالانکہ اس وقت اسمبلی کے چھ مہینے یہ سال رہتا تھا ٹوٹنے کو یشی تو کر لی تھی تو آپ کے خیال میں چھوٹ جائیں گے یہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا یہ ہم چھوٹے چھوٹے جلدی بخشے جائیں گے ہم نے کیا ہے جی بھوکے ننگے کبھی کھانا مل گیا کبھی نہیں سوکھی کھالی بہرحال روٹی کو ہمیں بھی بہت اچھی مل رہی ہے یہ بات تو نہیں ہے بھوک ننگ تو ہوتی تھی پہلے علماء کو جو مجاہدے کرتے ہیں آج کل ہم تو ہم کے ہم آج کل کے علما بھی بھوکے نہیں ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں ہم کو بہرحال ہماری سادہ زندگی ہوتی ہے کہ کوئی گاڑیاں نہیں ہیں سادہ ہیں زیادہ جھنجٹ نہیں ہے تو ہمارا حساب کتاب مختصر صحیح ہوگا لیکن جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں فلاں پارٹی کا لیڈر فلاں پارٹی کا لیڈر آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں, مجھے آپ لوگوں کی فکر لگی رہتی کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے یہ بےچارے میرے پاس آتے ہیں مجھے آپ لوگوں کی فکر لگی رہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کا شاید ذمہ دار ہوں حالانکہ میں نصیحت بھی کرتا رہتا ہوں سمجھاتا بھی رہتا ہوں بتاتا بھی رہتا ہوں آخرت قبر کی باتیں ہی ہم زیادہ کرتے ہیں ذکر بھی بتاتے ہیں قرآن بھی پڑھاتے ہیں پھر بھی ہم ڈرتے ہیں بے. پھر بھی ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بنے اور جو بڑے بڑے لیڈر ہیں اور وہ اپنے ماننے والوں کو ککھ نہیں بتاتے ہے جی کئی تو ناچ گانا کرتے ہیں کئی کیا واحت کام کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ لیڈر آسانی سے چھوڑ جائیں گے نیچے والوں کا ان کا اپنا بھی حساب ہوگا نیچے والوں کا بھی ان سے حساب ہوگا کہ ان کو تم نے گمراہ کیا تھا ان کا وقت برباد کیا تھا ذرا بتاؤ یہ نہیں کہ جی فلام علی صاحب سیاست میں آ گئے اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا خطرے میں ہم لوگ اس لیے کہ جو لوگوں کو قبر آخرت یاد دلانی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے مضمون دیکھ رہا تھا کہ امت میں ارتداد ہو رہا ہے یعنی امت مرتد ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر مثال دی کہ مرتد اس طرح ہو رہی ہے کہ ریڈیو کے گانے سن سن سن سن سن سن سن, سن کے حدیث میں آتا ہے گانا زنا کا طویز ہے یعنی جو گانے سنتا رہتا ہے وہ زانی بن جاتا ہے تو پھر میں ریڈیو کے ذریعے ہزاروں لوگ گمراہ ہوں. پھر ٹی وی وی سی آر آیا تو اس میں توبہ توبہ کہ ٹی وی پاکستان کا ٹی وی اور انڈیا کی ٹی وی میں کوئی فرق انہوں نے کہا مسلمانوں کے ٹی وی اور کافروں کی ٹی وی میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے تلاوت وغیرہ چل جاتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے جہاں ناچ گانا ہو اس جگہ کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے ان جگہوں پہ بھی نحص ٹپکتی تیسرا کیبل موبائل ڈش یہ سب کچھ فرمایا یہی چار پانچ نسلیں کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکل آئی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تو کہیں گے کہ انہوں نے لکھا لکھنے والے نے کہ وہ بہت سے لوگ مرتند ہو گئے کہ ان کو اپنے کوئی ایمان یقین کا پتہ ہی نہیں پوچھ لو جا کے ایمان کس کو کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ایمان یقین کی کیا حالت ہوتی ہے دل کے اندر یا بندے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا چی گوئم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لائلارا کہ جب میں لائلہ پڑھتا ہوں تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں اس لیے کہ میں لائلہ پڑھنے کی ذمہ داریاں جانتا ہوں کہ میرے اوپر کتنی ذمہ داری آ گئی <تصفح> یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ مسلمان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ دوسروں کو مسلمان کرے دوسروں کو نمازی بنائے دوسروں کو قبر آخر یاد دلائے تو بھائی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اور ہم ادائی نہیں کرتے تو عوام علماء کی بھی عوام کی بھی سب کی ذمہ داری ہے کلکم رائن و کلکم مسول ریت او اوکم کال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو مسکالا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اس کو جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا اللہ اکبر کبیرہ تو بھائی یہ حالات ہیں اپنے آپ کو سمجھاؤ اب دیکھو کل عید ہونی ہے قربانی کی عید کا تو مطلب ہے کہ ہم جانور ذبح کرنے کی تو ایک سنت ابراہیمی ہے اصل تو اپنے نفس کو ذبح کرنا ہوتا ہے نفس کس کو کہتے ہیں اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہوتا ہے ہم اپنے خواہشات کو تو ذبح کرتے ہی نہیں کہ قربانی کے ساتھ بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی خواہشات کو چھوڑوں گا اللہ کی مرضی پہ چلوں گا پرواہ نہیں ہماری مجلس سے ذکر میں کبھی اتنے کم لوگ نہیں ہوتے جتنی قربانی میں ہوگا اپنے ایسے دھنسے پھنسے ہوئے لوگ اسی لیے جب کبھی عبادات رسم بن جائیں پھر دوسرا نبی آتا تھا اور مجدد بھی اسی وقت آتا ہے جب عبادات کو رسم بنا دیا جائے کیونکہ رسموں میں جان نہیں ہوتی اس وقت عبادات بھی رسمیں بن گئیں پھر نیا مجدد آتا ہے وہ اس رسموں کو پھر عبادات ان میں روح ڈالتا ہے اب قربانی عید یہ رسمیں بن گئیں جو وہ رو تھی وہ نکل گئی بیچ میں سے لَن يَنَالَ اللَّهُ اناالحاولہ وَلَا ہاولا کی تقوام ان مِنْكُمْ ہرگز قربانی کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا وہ دلوں کا تقواہ ہے وہ پہنچتا ہے اللہ کو کہ کس نیت سے ذبہ کر رہے ہیں و نسو کی و ماہیا یا و مماتی لہ رب العالمین کہنے بے میری نماز میری قربانی جینا مرنا سب رب العالمین کے لیے پوری زندگی میری اللہ کے لیے وقف ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ اکبر قبیلہ تو اس لیے بھائی اس قربانی پہ بھی ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کرتے پھیل رہے ہیں بہرحال وما یوگنی انہوں مال ہو دیکھ لو قرآن جگہ جگہ آخرت کی تیاری اور دنیا سے واش ہے جی نفرت دلاتا ہے کہ دنیا سے بیداری ہو جائے تو فرمایا اس دن یہ مال و دولت کام نہیں آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا جہنم کے گڑھے میں قبر کے گڑھے میں جب گرے گا تو یہ مال دولت نہیں چھڑا سکے گا تبت یادا ابی لاہ بنا ان مال ہو ماں کر مال اور عزت جو اس نے کمائی کوئی کام نہیں آئی ان لا بے شک ہمارے ہی راستہ, دکھانا ہے راستہ اللہ نے دکھا دیا قرآن میں اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی ہے اور دنیا, بھی ہے اللہ, آخرت دنیا اللہ کے ہاتھ میں اسی لیے اللہ تیاری کروا رہے ہیں بندے کو فن تو کم نارن تالا بے شک پس میں نے تجھے بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا اللہ فرماتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ ہے مرنے کے بعد توبہ توبہ توبہ, توبہ لا الا اشکا جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا لا یس الا اشکا جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا اللہ وط و اللہ جس نے جھٹلایا اور منہ مو موڑا <تصفح> ہم قرآن کو سنتے نہیں پڑھتے نہیں عمل ہی نہیں کرتے یہ جھٹلانا ہے نا یہ عملی طور پہ ہے زبان سے نہیں جٹلاتے عمل سے جھٹلاتے جٹلاتے شاہ ولی اللہ فرماتے تھے قرآن کا جھٹلانا دو طرح ہے زبان سے جھٹلائیں گے کافر ہو جائیں گے اور عمل سے جھٹلائیں گے منافق ہو جائیں گے ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں زبان سے تو نہیں جھٹلاتے عمل تو ہمارا قرآن کے خلاف جاتا ہے قرآن کہتا ہے و خوشو خضو والی نماز پڑھو ہم نہیں پڑھتے ہمارا عمل تو خلاف ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو فو سلات ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے مو مو موڑ لیا دیکھ لو ہم کتنے قرآن سے منہ موڑ لیا فائن اللہ ذکر ویسے یو جن محل ات اس آگ سے وہ بڑا پرہیز گاہ دور رہے گا اس کو بچایا جائے گا اتکا تکوا تق, سے اتقا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے اس کا تز ہو جائے کہ مال و دولت کی محبت دل سے نکل جائے قربانی کر رہے زکات دے رہے صدقات خیرات کر رہے دین کے کاموں میں خرچ کر رہے اللہ مالح زکا ہے ہاں جو مال تزکیا کرنے کے لیے دیتا ہے وما وما وما من تو, وہ تو صرف اپنے سب سے برتر رب کی رضا کے لیے مال دیتا ہے وجه ربه کہ وہ ان قریب خوش ہو جائے یعنی کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ کوئی احسان اتارنے کے لیے وہ مال دیتا ہے وہ تو اپنے رب اعلی کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے خصوصاً حضرب بکر تعالیٰ عنہ کے لیے ہے اور جو حضرب و بکر کی اتباح میں کام کرے گا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا یار ان قریب اس کو راضی کر دیا جائے گا مشورہ سبحان اللہ سہان اللہ سہان اللہ حضر کو یہ جو اونچا مقام ملا یہ سوبت کسرت سے ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت بھائی جب مجلس میں آنا ہو نا تو منہ میں کوئی ٹافی رکھ لینے کچھ رکھ لینا چاہیے سیکھنا چاہیے اس بات اپنی کھانسی کے دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اس کا علاج بھی تو ہے نا ہم تو ایسے نہیں کرتے اگر ایسی ہو تو ہم پیچھے بیٹھتے ہیں یہ ادب یہی سیکھنے ہوتے میں نے کوئی اڑنا نہیں سکھانا آپ لوگوں یہ ادب امید آنی چاہیے کہ کھانسی ہے تو آپ اٹھ کے پیچھے بیٹھے بار بار اپنے کو بھی ڈسٹرب کرتے ہو میرے بھی کو بھی کرتے ہیں سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں سب آپ آگے تو یہ جو ڈان ٹپٹ ہوتی ہے نا اس سے بندے کو عقل آتی ہے اب یہ کبھی نہیں بھولیں گے ہم نے بھی اپنے حضرت سے ڈانڈپٹ خوب کھائی ہر ڈان ٹپٹ سے عقل آتی تھی سمجھ آتی تھی او ہو مجھے ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے تو میں ایسا نہیں ہوں کہ میں نہ سمجھاؤں میں تو موقع پہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی کان ہو جائے ایک تختہ مشق بنے عقل سب کو آئے ہمارے بڑے حضرت تو ایسے ہی ڈانٹ دیتے ہمارے حضرت بھی ڈانٹ دیتے لیکن اب ہمارے حضرت ہاتھ ہولا رکھتے ہیں. شفقت سے اشارے سے ہی کچھ کہتے ہیں تو یہ ساری سیکھنے والی چیزیں تاکہ بندے کے اندر انسانیت آئے اسی لہٰذا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے کتب بننا ہے ابدال بننا ہے وہ کہیں اور جائے جس نے انسان بننا ہے وہ میرے پاس آئے میں پہلے انسان بناتا ہوں پھر ولی بناتا ہوں وہ تہذیب سکھاتے تھے پہلے جو آتا کوئی عالم ہو مفتی ہو اس کو کہتے تھے ایک مہینہ تو بول نہیں سکتا ایک مہینہ میری مجلس میں خاموشی سے بیٹھا اب اس کا امتحان تھا اب یہ کسی کو کیا ایک مہینہ خاموش بیٹھ میری باتیں سن وہ سنے گا جی سوالوں کے جواب ہی نہیں دیتے میرے اس کو آتا جاتا کچھ نہیں <تصفح> ایک مہینے میں اس کو سارا پتہ چل جاتا تھا اس اس کے کے سوالوں کے جواب اس کی ستھرائی ساری ہو جاتی تھی پھر ایک مہینے بعد وہ بےچارا کیا پوچھتا تو یہ ساری چیزیں سیکھنے والی حضرت حکیم لقمان کے بارے میں آتے ہے کہ انہوں نے کبھی ناک صاف نہیں کیا اور گلا صاف نہیں کیا کسی انسان کے سامنے ہمیشہ چھپ کے کرتے میں نے اپنے حضرت کو ہمیشہ دیکھا اگر سفر میں ان کو نزلہ لگ جائے ایسے ایسے کر کے تو نہ صاف کریں گے کسی کے سامنے ناک نہیں صاف کرتے اور حضرت نے ایک پچھلے سال بیان کیا تھا علماء سے اور تو اس میں سارے آداب سکھائے کہ پگڑی صحیح باندھنی چاہیے داڑی کو صحیح صافتھر میں ہونا چاہیے الجھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے رومال کندھے پہ ہونا چاہیے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے پورا ادب آداب سکھائے تو یہ سیکھنا چاہیے نا اگر آپ یہ آداب نہیں سیکھیں گے تو پھر کون سکھائے گی مائیں بھی نہیں سکھاتی استاد بھی نہیں سکھاتے تو شیک ہی سکھائے گا بےچارا اگر شیخ بھی نہیں سکھاتا تو پھر تو موت ہی سکھائے گی پھر تو موت ہی سکھائے گی موت کے بعد سیکھنے کا کیا فائدہ یہ <تصفيق> ساری خود بندے کو سیکھنی چاہیے چیزیں سیکھنی چاہیے یہ کہ ناک صاف کرنا چاہنا چاہیے اس کو اسی لیے ہمارے مشیک یہ مونچھوں کیوں صاف کرتے ہیں کہ اگر ناک صاف کیا تو کہیں ان مونچھوں میں کوئی چیز پھنس نہ جائے یا جا کھانا کھاتے ہوئے یا پانی پیتے ہوئے پانی پیئیں جس نے مونچے رکھی ہیں پہلے مچھے پانی پیئیں گے پھر اندر جائے گا ہر سنت میں حکمت ہے اور جس کی مونچے نہیں صاف, صاف ہوتی ہیں تو وہ ماشاءاللہ شریف آدمی لگتا ہے اور جس میں مونچے رکھی ہوتی ہے نا اس کو بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے اور سنت یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچے صاف کرو حضرت عمر نے مونچے رکھی تھی وہ وٹ بھی دیتے تھے میں نے کہا یار ایسے نہیں دیتے تھے جیسے تم دیتے ہو ان کا اور کوئی معاملہ ہوگا ایسے وٹ نہیں دیتے ہوں گے جیسے ہم دیتے حضرت عمر کی شان تو حضور کا کاپی تھے حضور کی نقل تھے وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں بال بڑھ جاتے ہیں بازوں کو یوں کر لیتے ہیں یہ نہیں کہ ان کی اتنی بڑی بڑی مونچے ہوں گی یہ تصور کر سکتے ہیں دوسرے صحابہ نہیں تھے غفاری اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جو عمر کو سیدھا کر جوتے تھے ایک دفعہ کمیز لمبا تھا کسی نے کہا جی جو کپڑا ملا کسی کا کمیز پورا نہیں بنا آپ کا قد بھی بڑھا آپ نے یہاں تک پہنا ہوا ہے ان کا میرا بیٹا جواب دے گا انہوں نے کہا جی میں نے اپنے حساب بچان کو دے دیا کہا آپ آپ خطبہ دیں ہم سنیں گے نہ اور یہ تہذیب ہم نے اپنے حضرت سے سیکھی و نا ہم بھی ایسے تھے کیونکہ میں تو گاؤں میں رہا تھا اور گاؤں والوں کے بارے میں اللہ نے کہا پر میں الراب و اشد دو لوگ کفر و منافقت میں بڑے سخت ہوتے تو ہم بھی دیہات میں رہتے تھے تو میں تو جان چھڑا کے دیہات سے بھاگا تھا دسویں کلاس یعنی بارہویں میں پڑھتا تھا بارہویں تو میرے بھائی کراچی میں رہتے اور جب آئے تو میں نے بھائی کو بڑے ترلے منت سے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ والا صاحب میرے بڑے اتنا سخت بندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں کی کی سن لیتے تو ان کو کہا کوئی مسئلہ نہیں لے جائیں گے آپ بس انہوں نے ابا جی کو کہا کہ انہوں نے امتحان تو دے دیا فارا بھی اس کو بھیج دو میرے سامنے جب تک صبح میں ان کے ساتھ نہیں چل گیا اس وقت تک مجھے ڈاری تھا کہ کہیں ابا اب جی روک نہ دے نہیں رہنے دو جب میں چلا گیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی پھر انہوں نے مجھے ایک دو دفعہ واپس بلایا میں آیا نہیں کہ کہیں مجھے پھر نہ رکھ لیں دو تین سال بعد آیا کراچی سے واپس تو کیوں اس جہلانہ ماحول میں تو بندہ جہل ہی رہ جاتا ہے جہالت لڑائی جھگڑے اس سے نہیں بولنا اس سے نہیں بولنا ف... عجیب چکر ہے بھائی اور میں یہ تہذیب ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اگر آپ لڑائی جھگڑے سے بچ کے رہنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں تعلی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا تو یہ ساری بھائی سیکھنے والی باتیں صرف مراقبہ یہ ذکر ہی نہیں سیکھنا کچھ آداب بھی سیکھنے ہیں ہماری حضرت تو ایک دیکھا کتنے نفیس ایک دم مسکین پور شریف میں ہمیں گیا اور مجھے حضرت کہتے تھے حضر کہ تم یہاں بیان کرو مسکین پور تو میں جلدی سے وزو کیا اور پگڑی ایسے رکھ لی ٹیڑی سی تو حضرت میں نے کر حضرت میں بیان کرنے جاؤں پھر میں بیان کرنے جا رہا ہوں پگڑی تمہاری ٹیڑی ہے میں حیران ہوں حالانکہ وہ مشیشہ نہیں ملا تو میں نے ویسے ہی رکھ لی اندازہ نہیں تھا اب ہم نے پگڑی مانتے ہیں تو اندازہ کر لیتے ہیں کہ پگڑی صحیح بندی ہے اتنا حضرت نے نفاست پیدا کر دی میرے مزاج میں بننا تو ہم تو جاہل تھے تو جڈ تھے جہل تھے نفاست ہونی چاہیے بنے نفیس پاکیزہ میرے یہ ہلکا سا داغ تھا یہاں پتا نہیں کم کا ہو گیا مجھے شعور ہی نہیں ہے یہ کب کا کوئی ہوا ہے داغ یعنی مجھے اندازہ نہیں کب کا تو حضرت نے اجازت خلافت دینے سے پہلے ایک سال میرے سے پوچھا کہ یہ داغ کے داغ کیوں یہاں لگا ہوا ہے فرمایا ہمارے مشیک جب کسی کو اجازت خلافت دیتے ہیں تو وہ ظاہری طور پہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے کہیں سلسلہ ہی نہ بدنام ہو جائے اللہ تو اس لیے آپ حضرت کے خلفا کو دیکھیں خصوصاً جو حضرت کے قریب ہے نا جنہوں نے صحبت زیادہ اٹھائی ہے ان کو حضرت نے بالکل صاف ستھرا کر دیا کھانے پینے سب چیزوں میں لباس کردار گفتگار رفتار بالکل ایسے سچا اور سچا بنا دیا ان کو ہاں جن کی صحبت کم ہے وہ تو پھر ان کا اپنا قصور ہے تو بھائی یہ چیزیں بھی سیکھنی ہوتی کالی پگڑی باندھنا بھی سننا ہے ہم منع نہیں کرتے لیکن ہمارے مشخص جنت کے قریب چیزوں کو پہنتے ہیں کہ کسرت سے حضور نے جو عمل کیا کالی بھی باندھی ہے سفید بھی باندھ دی ہے اور سفید کثرت سے باندھی ہے اس لیے کثرت والے عمل کو کرتے ہیں حضور نے رفا دین بھی کیا ہے لیکن حضور کا آخری عمل رفا یہ نہیں ہے ہاتھ باندھنے یہ مانتے ہیں کہ رفا دین بھی کیا حضور نے لیکن حضور کے آخری عمل جو ہے لیٹسٹ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ آخری عمل رفیع نہیں ہے کیونکہ تبدیلیاں آتی رہیں رہی جی بخاری شریف میں یہ ہے بخاری شریف میں بخاری شریف قرآن تو نہیں ہے حدیث ہے اور اس میں مختلف روایات کٹھی کر دی ہیں ترتیب تو نہیں ہے کہ حضور کا پہلا عمل یہ تھا پھر یہ عمل تھا اس عمل سے کے حساب سے تو نہیں وہ تو راویوں کے حساب سے حدیث ہیں کہ جو کبھی اچھی صحیح حدیثیں انہوں کو ملی انہوں نے لکھ دی تھا وہ حضور کا پہلے کا عمل ہے یا بعد کا عمل ہے لیکن ہم تو کاپی کریں گے بعد والے عمل کی کہ آخری زندگی کا عمل کیا ہے رفائی دین بھی کیا ہم مانتے ہیں لیکن آخری عمل کیا ہے کہ رفایز نہیں کیا آمین بھی کہا ہوگا کبھی اونچی لیکن آخری عمل یہ ہے کہ آمین ایسا سا ہمارے خاجہ فضل علی قریشی ایک بزرگ تھے ان کے ہاں ایک غیر مقلد آ گیا تو وہ ساری مسجد خاموش ہوئی اونچی گئی تو عجیب لگتا ہے کہ یار یہ کیا تھا تو حضرت نے بعد میں کہا ٹھیک کہ ہے بھائی ہم منع نہیں کرتے اونچی آمین کہہ لیا کر لیکن ازان نہ دیا کر اونچی آمین کہہ لیا کر لیکن ازان نہ دیا کر یار کہ اللہ کوئی بہرا تو نہیں سو ایسا سنتا نہیں تو یہ ہمارے مشہور اصلاح کرتے ہیں اور میں اللہ کو اونچی بھی سنتا ہے ایسا بھی سنتا ہے تو دل میں کوئی بات سوچ لے علیم بزاط اس اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے آپ زبان کی کیا بات کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرا تو اسلح اور تربیت ہونی چاہیے یہ ہم کوئی کچے لوگوں کے ہاتھ نہیں ہمیں لگے ہوئے پکے لوگوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہاں ہمارے حضرت تو پوری دنیا میں اس وقت امام ہے امام المتقین ہے حضرت فرض واجب سنت مستحبت مستحبات کی رعایت رکھتے ہیں ہاں میں نے مفتیوں سے سنا کہ حضرت مستحب کو بھی نہیں چھوڑتے اللہ اکبر کبھی تو اس لیے یہ بڑی حکمت کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں یہ مشیک سکھاتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت کیسے کرنی یہ ہی نہیں کہ بس میں نے فلاں کتاب میں پڑھ لی فلاں میں پڑھ لی اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو قرآن کے علاوہ اور کیا چیز کی ضرورت تھی بھائی قرآن کافی نہیں ہمارے لیے کہ اللہ نے ساتھ نبی کیوں بھیجا تاکہ نبی کر کے دکھائے کہ قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے ورنہ ہر کوئی اپنی من مرضی کا عمل کرتا کوئی کیسے, کوئی کیسے کرتا کوئی کیسے کرتا کوئی کیسے کرتا اب کوئی کہے میں لا الہ اللہ پڑھتا ہوں محمد اور رسول اللہ نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہو جائے گا کبیر شیطان لا الہ اللہ تو پڑھتا تھا اللہ کو تو مانتا تھا آدم صفی اللہ آدم علیہ السلام کو رسولوں کو نہیں مانتا اسی طرح غیر مقلد جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں جی یہ بخاری شریف میں یہ ہے بخاری شریف میں یہ ہے بخاری شریف میں یار پہلی کا طالب علم ہے اور کی کلاس کتاب لے کے پھر گئے ہمارے فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک بندہ میرے مسلمان ہوا میں نے اس کو نماز چیزیں بتائیں وہاں ایک غیر مقلر بیٹھا تھا جب وہ آدمی باہر نکلا نیا مسلمان تو کہ لوں یہ ان کے پاس جانے کی کوئی ضرور میں آپ ایک کتاب دیتا ہوں اس کو پڑھتے جو عمل کرتے جو وسطو کامیاب ہے تو کہ لوگ کل وہ دوسرے دن آیا تو ایسے اس نے ایسے کچھ میں بخاری شریف دی ایسی پکڑی اب وہ پھر نیچے ہو جائے پھر وہ اوپر کرے پھر نیچے ہو حضرت نے کہا یہ کہ وٹ از دسر نے کہا بخاری بخاری تو حضرت نے, کہا کیا بخاری, بخاری, تو حضر نے کھول کے بخاری شریف حضر نے کہا یہ آپ کو کس نے دی تو کل کلمہ پڑھا کل مسلمان ہوا کل جی میں جب یہاں سے گیا تھا نا تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں صحیح گائیڈ لائن دیتا ہوں یہ لو بخاری شریف اس کو پڑھو امل کرو وسط کہاں کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت نے کہا پہلے دن اس نے کلمہ نماز اس کو آتی نہیں اس کو کچھ پتہ نہیں ککھ بھی وہ بخاری کو کیا سمجھے گا بخاری کو لوگ چھ سات سال پڑھتے ہیں آٹھویں سال بخاری شریف سمجھ نہیں آتی لوگوں نے عمرے عمریں ہیں بخاری شریف کے ابواب کی حکمتیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ایک دن مسلمان ہوا ہے دوسرے دن پی ایچ ڈی میں داخلہ مل گیا اس کو اب ایسے الو ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے نبیوں کو جب نبوت دی ہے تو نبوت سے پہلے حکمت و دانائی دیے ولما بالا اشودہ آ تعی نہ علما حکمت پہلے دی ہے نبوت کا علم کتاب کا علم بعد میں دیے تو یہ مشق سے حکمت و دانائی نصیب ہوتی ابھی کس زمانے میں کیسے رہنا ہے کیسے کسی کو دعوت دینی کس طریقے سے بات کرنی یہ حکمت و دانائی سیکھنی پڑتی ورنہ عالم جو فارغ ہو جاتے ہیں جو بندہ عام آدمی ہے اس کو تبلیغ میں چار مہینے لگاتے ہیں عالم کو سال لگواتے ہیں کیوں اس کے پاس علم تھوڑا ہے ایک سال وہ آٹھ سال پڑا ہے وہ علم اور یہ بندہ جاہل ہے اس کو کخ پتہ نہیں اس کو چار مہینے لگواتے ہیں اس کو سال لگواتے ہیں کیوں بھائی وجہ یہ ہے کہ اس نے علم تو بہت پڑھ لیا ہے عمل نہیں ہے اس کا حکمت و دانائی نہیں ہے اب یہ رگڑا لگواتے ہیں اس کو ایک سال پیدل چلواتے ہیں بستر اٹھواتے ہیں اس کو وہ سنت ادا کرواتے ہیں پتھر کھاؤ باتیں سنو لوگوں کی اب اس کا علم چمکے گا پہلے تو صرف وہ روایتیں اکٹھی کرتا رہا ہے نا اب ذرا روایتوں پہ عمل کرے اور عام آدمی سادہ ہوتا ہے اس کو چار مہینے میں ہی ضروری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ حکمتیں سیکھنی پڑتی ہیں ایسے نہیں آتی الحمد للہ آج نے بیس سال اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی ہے صحبت ہی نہیں اٹھائی حضرت کو لکھا ہے لکھا ہے کہ حضرت کی باتوں کو لکھا ہے اثر میں بی اور میں نے مغرب میں لکھنا شروع کر لیا تھا اور پھر قلم رکھا نہیں ہے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے کتنا لکھا ہوگا یہ آٹھ جلد ہیں نا چھپی ہوئی تو آٹھ اور چھپ سکتی ہیں انشاءاللہ اتنا مواد اور اتنی چیزیں ہمارے پاس اکٹھی ہو سکتی کتنا چیزیں ہم نے سنی ہیں پڑھی ہیں دیکھی ہیں لوگ تو شہر کی باتیں سن رہے تھے میں تو ایک ایک بات نوٹ کرتا تھا کہ اس وقت حضرت نے یہ بات کیوں کہی کہ کیسے کہی کہ کیا حکمت ہے سی میں اپنے شہر کی باتوں کو غور سے دیکھتا تھا پھر بندے کو عقل سمجھ آتی ہے ورنہ ایسے پاس دیکھنا چاہیے کہ شیخ کوئی بات کہہ رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے وہ کس حکمت کے تحت کہہ رہا ہے اللہ اس کو الکا کر رہا ہے لیے میرے ولیمے پہ حضرت صاحب گئے تو مغرب ہو گئی تو ولیمے کا کھانا کھانا لگ گئے تو ابھی ازان ہوئے پانچ دس منٹ ہوئے تو ایک بندہ بڑا غیر مکل تھا کے چلا گئے. جی جماعت ہونے والی ہے یہ ہے وہ نماز کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم بھی پونا گھنٹہ ہوتا ہے بلکہ ایشا سے پہلے, پہلے پہلے پڑھ سکتا ہے بند تو ہمارے یہاں تو بڑی جلدی میں چاہتے हैं लोग آزان ہوئی تو چلو جی اللہ حکمر حالانکہ اس میں بھی پانچ سات منٹ انتظار کر لینا چاہیے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں جائے سکا نہیں ہونا چاہیے علم, علم کے ساتھ حکمت و دنائی تو سوبت سے آتی ہے اگر صوبت ضروری نہ ہوتی تو میرے دوست اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا صحابہ کس سے بنے تابئی کیسے بنے تبا تابئی اچھا آگے اولیاء امت کیسے بنتے ہیں وہ بھی صحبت سے بنے ایک بندہ ہزاروں کتابیں پڑھ لے وہ کسی اللہ والے اور صاحب نسبت بزرگ کی صحبت میں نہ رہے اس کو کوئی خلیفہ نہیں بناتا اپنا کتابیں پڑھ پڑھ کے کوئی خلیفہ بنتا دیکھا ہاں یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے والے کو اجازت خلافت اگر علم اس کا پکا ہو صحیح ہو تو اس کو جلدی مل جاتی اجازت خلاف کیونکہ علم تو اس کے پاس ہے سا تھوڑی اس کی خراش تراش کر کے اس کو سیدھا کر دیتے صحبت کے ذریعے اس کو درد ملتا ہے نور ملتا ہے ایک کیفیت احسان ملتی ہے وہ بھی جو مضبوطی سے شیخ کے ساتھ ربتا رکھتا ہے تو یہ ساری سیکھنی پڑتی ہیں یہ نہیں کورس جی، تو لفظ ہی لٹاتے ہیں اکبر الدی نے بڑی عجیب شہر کرا رہا، بڑا حکیم تھا وہ شہر داڑی والا تھا علامہ اقبال کا مرشد تھا اور اس کی پوری باقاعدہ داڑھی تھی وہ کہتا ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں بلکہ یہ کہا کہ کورس تو لفظ ہی رٹاتے ہیں رٹا لگاؤ یاد ہو جاتے ہیں کورس تو لفظ ہی رٹاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں آدمیوں کی سو بندہ بیٹھ کے آدمی بنتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بننے کی توفیق کا فرض اور اپنا قرب اور محبت اللہم و اللہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما لیں تربیت فرما صحیح معنوں میں ہمیں انسان بنا لے اپنا قرب اور محبت اللہ. اخری وقت اللہ. لا الہ. کتنے بجے میں وہ آگے صحیح ہو گیا یہ پیچھے ایک دو منٹ آگے ہو گیا